دور میں گلاما کا سڑک چشتی جنوں ہاتھ پا پوے گا ان سارا زمانہ ہاتھ چٹا نہیں سکتا میں کسمیا پانا جی اللہ کا اللہ اللہ اللہ سونے پتر پتر میرے اللہ سونے کا سونے کا کھرے اس نام کے نعرے مارو اس کا نام ہمیشہ را گل کرنا سنو میں کسمی پیا اگریزی باندر بن بن کے قوم کے اگے جڑے رابر بن کے رہن ان جڑا پٹن واسطے میں رب پیدا فرمایا اور پنڈی والے اے شرف رب بخش ہے تبارکباد مستحک اس گل کہ تسا اس دی حق کا بہار جلیا سب تو پہلو میں تھے پچھلے شہر تو بعد اتے آن کے جدو بیان کیا تسا موڈے نال موڈا لا کے کھلوتے ہو اج تس پنڈی کا ذکر پوری دنیا چ پالو پورا لاہور نہیں جانتا پر پنڈیا والے جگ تو کہ یار دینے حق دی سچی گلے رب او تھے پوری دنیا روئے زمین دی میں گل کرنا قسم خدا دی روئے زمین میں گل کرنا کہ جتے جاؤ گے عوام سامنے گل کرو اگلے ہے یار جو سچی گل دے جی تو پنڈی راج راجپوتا مول بھی بیٹھا جی اندر دنیا پک ہو گیا ہے باقی ہر پاسے ڈراما جھوٹ سچ لبنے اتوں لبنا لبنے اے فیض اللہ دے فکیر کا قسم خدا دی میرے شیخ دی زندہ کرا اس فقیر نے میرے تے نگاہ کی نو اللہ تعالیٰ کمینے جھوٹے نو سچیاں کرن کر توفیق چ بخشی ہاں کل نہیں تو پرسوں